بس الحمد اللہ حل وسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ تمام وٹسپ گروپ کن اور تمام سامعین بیالس چھ مجموعی کتاب سوین میں سے چھٹا درست عمر کن تھا اس میں جو حدیث بیان ہو رہا ہے وہ حدیث نمبر دس ہے کتاب سوئین کا یہ مبارک حدیث جو ہے واقع مباحلہ کے بارے میں ہے ہاں اس واقع مباحلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ عید عید مباحلہ میں اسلام کئی ہیں ہاں الودید کی فضلت پری دنیا پر نمایاں ہونے کا دن تھا اور حسن پنجن پاک علیہ السلام کی عظمت جو ہے پوری دنیا پر ظاہر اور رہشکار ہوا اور اسلام کی حقانیت دنیا اہل کتاب پر یہود خود پر مظاہر ہوا ہاں جی اور سب نے دیکھ لیا اسلام کی حقانیت اور کتاب نے پہلے موائلے کے لیے تیر ہوا باب نے وہ موائلے سے انہوں نے انکار کیا بھائی ہم موالہ نہیں کرتے اور اہلویت کے بارے میں جو کلمات بیان کیا وہ تاریخ گواہ ہے یہ مبارک حدیث اس سلسلے میں ہے ان عامر ابن سات سے روایت ہے کالا لما نظرت آیا ہاں جی لما نزل آیا ہاں جی لمہ نظل آیا مباحلہ یعنی جب آیا مباہلا نازل ہوئی تو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا مباللہ مباحلہ کے معنی کے دو طرح جو ہے ہاں جی اس بات پہ جو ہے ایک دوسرے کے ہمیں بدعا کرنا کہ جو حق ہے اللہ اس کو باقی رکھے اور جو باطل ہے اس کو نیست و نابود کرے ہاں جی یہ جو ہے اللہ کے حضور میں دس پر دعا ہونا ایک حق کے گروہ ایک باطل گروہ آپس میں حق حق کی بقا کے لیے اور دعل کی آبودی کے لیے دعا ہوتا ہے اس کو مباحلہ بولتے ہیں تو یہاں پر جب یاد نازل ہوئی آئے مباحلہ ہاں جی صد اللہ صلی اللہ علیہ پیار نبی صلی السلن نے بلایا علیہ علیہ السّلام کو و فاطمہ تھا صلی اللہ علیہ و حسن اللہ حسین اور مولائمہ حسن حسین علیہ السلام کو وکلایا فق ان سب کو جمع کرنے کے بعد صرف فرما علام علّہ ولالب تھی اللہ بس یہی لوگ میرے اہلب تھے ہاں جی تو اس مبارک واقعہ پر جو رسول اللہ نے اپنے قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا کہ نماید العلی و ان کو ہیرا کم تیرا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ بے شک آپ اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے لوگوں کو ایسا پاک کریں جیسا پاک کرنے کا حق ہے اس میں اہل بیت سے ایک مراد کو نہیں یہاں پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ یہ پانچ ہستیاں علی فاطمہ حسن حسین یہ میرے آدمی ہیں آپ نے اس طرح امت کو دکھایا تو یہ واقعہ مباللہ جو حقیقت میں عیسائیوں کا نجران سے ایک قافلہ آیا جو اسلام کے حقانیت پہ تحقیق کے لیے کرنے کے لائق تھے اس میں بڑے بڑے علماء تھے دارمانداز اور تاجر بھی تھے مجموعی تو پر ستر نفر کا جیسے مورخین نے لکھا ہے ایک جماعت آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تین دن تک مسجد نبی میں آپ سے انہوں نے بعض گفتگو کیا خاص طور پر حضرت اعصا کے بارے میں کیونکہ وہ حضرت اللہ کے بیٹا مانتے تھے اور اللہ تعالی پیارے نبی نے جو ہے ان کا بھائی جیسا بھی آیا کہ بھائی ایسا کی مثال عالم علیہ السلام طرف ہے مثال طرح ہے بھائی جو اگر باپ کے بغیر پیدا ہونے سے اللہ کا بیٹا ہوتا ہے تو آدم الحوا آدم علیہ السلام نہ, اس نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے بلکہ یکنف یقون اللہ کے حکم سے پیدا کیا ہے تو لہذا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ کا بندہ ہے اس پر تین دن تک مبالعہ ہوا لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پیامبر کو حکم دے میرے حابی آپ ان سے قید ہو کہ آ جاؤ تم لوگ اپنی جو ہے قلطا لو اے آپ ان سے کھیلو بلا لو آ جاؤ تم لوگ نہ تو آبنا نہ آبنا کم و نسا ننسا کم اور اور بلا لو تم جو ہے ہاں جی اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے عورتوں کو ہم اپنے عورتوں کو تم اپنے ان لوگوں کو جو اپنے نسل کے قائم مقام ہم ان اپنے نسک قائم مقام لوگوں کو بلائیں گے سب نقطۂ پھر ہم آپس میں مباللہ کریں گے فنج اللہ, اللہ علقاظبین پھر جوتوں پر اللہ کی لانت بھیجیں گے ہاں جی یاد نازل ہوا تو اللہ کی پیارے نبی نے ان تک موالے کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ابتدا کہا کہ بھائی جو ہے سیکھے ہم تیار ہیں جگہ طے ہو گیا ہاں ابھی بھی مسجد جنت الباقی میں آپ مسجد نبوی سے جنت الباقی کی طرف جائیں گے تو وہ جنت الباقی لیفٹ سائیڈ پہ روٹ ہے اس کی آپ بالکل آخر میں جا کر بائیں تر جو ہے پھر ایک مسجد ہے وہ مسجد مسجد موبالہ اس جگہ پر ابھی بھی مسجد بنا ہوا ہے لیکن ابھی مسجد موبالہ کے نام سے نہیں ہے لیکن تاریخی کتابوں میں یہی جگہ ہے وہاں پہ بھیج دو اس میدان تھا جی وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ میں جو ہے صبح جب ہوا تو آپ نے کسی کو ساتھ لے کے نہیں گیا آپ نے صرف سلمان فارسی کو صبح جلدی بھیجا کہ وہاں ایک ٹرین نصب کرے چونکہ زہرا یا تھار بھی جا رہے ہیں اس لیے پردے کے لے پھر آپ بعد میں جو ہے آپس نے بھیجوں کسی شور شرابہ کے دروب و دبدبا کے فوج لشکر اور عوام لے کے نہیں جا رہے ہیں اکیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے جو ہے گود میں امام حسن علیہ السلام ہیں دائیں ہاتھ آپ نے امام حسن علیہ السلام کو دائیں ہاتھ سے پکڑے کے لے جا رہے ہیں بہت چھوٹا عمر ہے اور زہرا آپ کے پیچھے علیہ السلام زہرہ کے پیچھے اس طرح یہ پنجن پاک کے نوری قافلہ جو ہے میدان مبالیہ میں پہنچتا ہے پھر ان کو آپ مباحلے کے لیے دعوت دیتا ہے بھائی آ جاؤ وعدے کے تحت تو ان کا جو علما اور میں سب سے بڑا جو ذمہ دار شستہ پادی وہ آگے بڑھتا ہے پھر وہ ان پانچ ہستیوں کے نورانی چہروں کو دیکھتا ہے پھر وہ اندیا ہی حیران ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کے بولتا ہے میرے قوم میں ان میں جو ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ بد دعا کریں ہمارے حق میں تو دنیا سے نسل شاید ختم ہو جائے گا اور اگر جو ہے یہ سامنے پہاڑ ہیں یہاں جس پہاڑ کو کندہ اپنے جگہ سے چلنے لگ جائیں گے لہذا جو ہے ہم بد دعا کے تیار نہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہم بد دعا نہیں کریں گے تو اللہ پیارے پیار نے فرمائے پھر ٹھیک ہے تم لوگ ججیا دے دیں گے ججیا دے دیں گے اور پرامن طرف سے زندگی گزارو لیکن اسلام کے خلاف جو اپنے آر دہ شرائط پر مانی انہیں جزیا اور مسلمانوں کے ساتھ قسم کی جنگ و جدا نہ کرنے کا نہ کچھ مال نفر کے لحاظ سے مال کے حساب سے دینے کا ان سے معادہ ہوا پھر اس طرح یہ لوگ شکست کھا کے واپس چلا گیا تو یہ سب میں جو حلوۃ علیہ السلام کے جو خاص حضلت ہوا وہ یہ اس نے اقرار کیا کہ یہ اگر یہ پنجن پاک کر لوں اللہ دعا دعا کریں ان کے حق میں اور یہ پنجن پاک آمین کہیں دنیا سے نسل ہے شاید ختم ہو جائے گا یہ ان کے پادری کا کرام ہے ان کے پادری کا قول ہے جو کہ کہا اگر یہ بد دعا کریں تو جو ہے پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگ جائیں گے تو یہ ایک مقولہ کہ الفضل ما معاشی ادبی ادا فضلت وہ ہیں جو دشمن نقرار کرے ہاں جی تو انہوں نے پنتن پاکی عظیم جو ہے کو انہوں نے اقرار کیا اور اس طرح اسلام کو فتح ہوا علمی طور پر ہاں جی دلیل اور حجت کے عنوان سے اسلام دو جد پر اسلام کو غلبہ ہو گیا اور اللہ کے بیرنوین ایک اور حدیث میں باب نے فرمایا ہے اگر اس روئے زمین پر علی فاطمہ حسن حسین سے بھی افضل کوئی اور ہستی ہوتا تو اللہ ضرور مجھے ان کو بھی موال میں سال لے جانے کا حکم فرماتا ان سے افضل نہیں تھا اس لیے کسور کو لے جانے کا حکم نہیں جیا تو یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسر زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستیاں یہی پنجن اہل بیت تعالم السلام تھے اس لیے پہلے نبی نے بھی جو ہے جب ہاں جی آپ نے بیٹوں کے اپنے بیٹوں کے جگہ پر حسن حسین کو لے گیا اور ان تمام مسلمان خواتین کے جو ہے نیا بدنظہرا یا دھر کو آپ نے لے لیا اور اپنی جانشین اپنی نفس رسول اللہ کے صد سے علیہ السلام کو لے لیا تو اس سے بڑا ثبوت اور فضلت حالویت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے پھر بھی لوگ یہ کہیں بھئی فلان افضل فلان افضل علیہ السلام کو چھوٹی جگہ پر رکھتے ہیں یہ ان تمام علمی حقائق کو ٹھکرانے کے متراج فیضان کرام تمہیں دعقت پر و دکار حقائق اسلام کو سمجھنے کے حصن البیۃ علیہ السلام کی حقیقی معرفت کے اللام سب کو تو فرما آمین